نحمده ونستغينه ونستغفروه ونعوذ بالله من شرور 소�نا ومن سيئات عمالنا عم الحمد لله نحمده ونستغينه ونستغفروه ونعوذ بالله من شرور campوسنا ومن سيئات عمالنا من الله فلعمضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له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 ان ناموں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پکارو اور جو لوگ اللہ کی کے ناموں میں الہاد کرتے ہیں حقیقت سے پھیر کر کے دوسرا معنی ان ناموں کو دیتے ہیں ان کو چھوڑ دو چھوڑ دینے کا مسئلہ اس کی توضی باقی رہ گئی تھی میں نے کہا تھا کہ بتایا تھا کہ اسما اور اللہ تعالیٰ کے اسما اور صفات کے متعلق آدمی کو جس قسم کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں اس قسم کے نام اس کو مل جائیں گے ان ناموں کا حوالہ دے کر کے اپنی ضرورت اللہ کے سامنے رکھے جیسے یہ کہ اگر گناہ کیا ہے اور اس کو اپنے گناہ کی مغفرت کی طلب ہے تو کہا یا غفور ارفرلی اللہ کی عام رحمت کی طلب ہے یا رحیم رحمد یا رزاق اور زخمی اے میرے روزی دینے والے مجھے ہمیں روزی دے اسی طرح یہی مطلب ہے اس کا لاہما الفسنا فربوبیہ دوسری بات یہ ہے کہ ان اسما کو اللہ تعالی نے یا یہ اسما اللہ کے حمد اور ثنا کے اعلی مقام کو حامل ہیں اور اللہ تعالی کی ہاں حمد اور ثنا زیادہ سے زیادہ پسند ہے اس وجہ سے آدمی کو چاہیے ان اسما کو انہی معنی میں رکھے جن معنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم <سلام> نے سمجھا اور جن معنی میں صحابہ کرام نے اس کو سمجھا ان نے اشارہ کیا تھا کہ بعد میں عقیدے کے مذاہب کا اختلاف ہوا بہت سے لوگوں نے ان ناموں کو غلط نام دے کر کے اور اس کو رواج دیا حقیقت میں اکثریت کا کسی زمانے میں مذہب یہ رہا ہے کی اللہ تعالیٰ کی اسماء اور صفات کے معنی جو ظاہری الفاظ سے ظاہر ہوتے ہیں وہ نہیں ہیں بلکہ اس کا مطلب کچھ اور ہے مثلا اللہ تعالیٰ رحیم ہے تو رحیم کا مطلب کہتے ہیں کہ نہیں رحمت کے معنی ہوتا ہے دل کی نرمی رحمت ثابت کریں گے ہم تو دل کی نرمی ثابت کریں گے دل ثابت کریں گے تو مخلوق سے مشابت ہوگی بولے اسکمیش ہے اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے جب آپ کو اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کی ذات کی طرح کوئی نہیں ہے تو اللہ کی صفات کی طرح بھی کوئی چیز نہیں ہے یہ یقین رکھنا چاہیے جس طرح اللہ کی ذات کی طرح کوئی چیز نہیں ہے اس کی ذات کی حقیقت آپ کو نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے کیا شکل ہے کیسی ہے اللہ کا وجود ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء اپنے صفات کے ذریعے سے مسلمانوں کو اپنی ذات کی پہچان کروائی ہے جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے اسی حد تک ہمیں کہنا یا بولنا یا اس پر ایمان لانے کا حق ہے اس سے آگے ہم بڑھیں گے تو حد سے تجاوز ہو جائے گا یہ ہے حقیقت میں اللہ کے اسماء اور صفات کے اوپر ایمان لانے کا اصل مسئلہ تو نبی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام نے آپ کے سامنے رحیم کا مطلب رحیم سمجھا رحمت ایک ایسی چیز ہے جو عربی میں معروف ہے اس کا معنی یعنی یہ کہ آدمی اس کے اوپر مہربانی کرتا اس کو ترجمہ کریں گے مہربانی کا اب اگر مہربانی کا ترجمہ نہ کر کے یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے جیسا کہ انہوں نے کہا تو ارادہ بھی تو آدمی کے اندر ہوتا ہے تو اللہ سے اللہ کی مشابہت ارادے میں انسان سے ہو گئی جس چیز سے آپ بھاگیں اس میں تو پڑ گئے آپ بھاگ رہے تھے کہ کوئی ایسی صفت اللہ کے لیے ثابت نہ کرے جس سے انسان کے ساتھ مشابہت تو اللہ تعالیٰ کی آپ نے کہا کہ رحمت کا مطلب اللہ تعالیٰ ارادہ خیر کرتا ہے تو ارادہ بھی تو ایک انسان کی صفت ہے انسان اگر آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے تو وہ ارادہ انسان کے ارادے سے مشابات ہو گئی پھر بھی اللہ تعالیٰ کو آپ نے انسان مخلوق سے کہ مشابہ کیا تو جس چیز سے بھاگے تھے اس چیز میں پڑے اس وجہ سے امام تمیہ رحمت اللہ علیہ اس مسئلے کو چھیڑ کر کے کہا کہ سلف کا مسئلہ اسلم اور احکم ہے یعنی سب سے سلامتی اسی مسئلے میں ہے جس طرح سلف نے اس پر جس طرح سلف اس پر ایمان لائے اسی طرح ایمان لا کسی کو یہ شبہ نہیں ہوا جب اللہ تعالی نے کہا کہ ید اللہ فوقۂم اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے تو جو لوگ اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں اللہدونبی اسمائی چاہے وہ آشاعرہ ہوں ماتردیہ ہوں جہمیہ ہوں محبت ہوں کوئی بھی ہوں جن کا نام آتا ہے عقیدے کے مذاہب میں یا عقیدے کے اختلاف کے باب میں کوئی بھی ہو سب نے اس باب میں الہاد کیا رہ گئی بات سلامتی کی وہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے عقیدے کی صورت میں اسی طرح ہم ایمان لائیں جس طرح اللہ تعالی نے فرمایا ہے اور میں سلف کا یہ کہنا کہ امیر روحا کماچار جیسے آیا ہے اسی طرح ایمان لا کر کے اس کو گزار دو اس کی حقیقت نہیں اللہ کے ہاتھ ہے تو پانچ اگلیاں چھ اگلیاں سات اگلیاں, اگلیاں میں ناخن یہ سب جب نہیں بتایا ہے تو غیب کے اندر اپنے کو تامکتویاں مارنا یہ شریعت اور دین اور ایمان کے مصوص کے خلاف ہو جاتا ہے اس وجہ سے لے جا کر کے مسئلہ ہوا کہ اللہ تعالی نے کہا کہ اللہ رحیم ہے رحیم کے معنی مہربان ہوتا ہے مہربان کے مہربانی کے نتیجے میں جو کچھ ہو آپ اس پر ہی اس کی تفصیل بیان کرے لیکن یہ نہ کہیں کہ نہیں مہربانی کا مطلب یہ گیا کہ ہم اگر مہربان ثابت کریں گے تو مخلوق کی طرح ہو گیا نہیں اللہ کے ہاتھ ہے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کیسا ہے اس پر ہم ایمان لائیں گے اللہ تعالیٰ نے رسول نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث میں اللہ تعالیٰ کے لیے پڈلی کا اس بات کیا ہے ہم ایمان لائیں گے اللہ تعالیٰ کے لیے چہرے کا ذکر ہے اینما تو السم و چھ اللہ دیکھیں گے کہ اچھے اچھے لوگ جن کو ہم جانتے ہیں کہ وہ آشاری کے ہیں لیکن ان کا ترجمہ کلام پاک بھی جو آپ دیکھیں گے تو اس باب میں وہ ڈر کر کے انہوں نے وجہ کا ترجمہ چہرہ ہی کیا ہے آپ دیکھیں حالانکہ دوسرے مسائل میں وہ اس کی تائید نہیں کرتے ہیں کہ صفات کو انہیں لفظ میں بلکہ اس کا معنی بدل کر کے اس کے نتیجے پر نتیجے کا اظہار کرتے ہیں لیکن آپ دیکھیں گے یہاں تک کہ احمد اللہ خرام بالوی کے ترجمے میں آپ جا کر دیکھ لیجئے تو ہم منہ اور ترجمہ چہرے کا ترجمہ کیا ہے اس کو بدل نہیں سکتے یہ بھی ایک چیز ہے اللہ تعالیٰ کی بہرحال قدرت کا تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم اسی طرح ایمان لائیں اللہ تعالیٰ کے عزم و صفات سے بات پر جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ثابت کیا ہے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم <تصفح> نے آپ کے لیے ثابت کیا <تصفح> ہے اور وزر اللہ نہیں جو لوگ اس کے دوسرے معنی پہناتے ہیں ان کو چھوڑ دو چھوڑ دینے کا مسئلہ یہ آتا ہے حجر المومن اور مسلم یہ سب مسائل بھی آتے ہیں یہاں اس کی توضیح ضروری یہ ہے کہ مسلمان بہرحال ہمیشہ سے اختلاف کار رسول کے زمانے میں بھی رہا ہے اختلاف فہم رہا ہے لیکن ہمارے اندر اللہ تعالی نے جیسا کی ہے میزان اتارا ہے میزان اللہ کی کتاب اور کار رسول کی سنت ہے اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت اللہ کے کار سا... رسول کے سامنے اس کی تفسیر ہوئی ہے صحابہ نے جس طرح سمجھا اس کو ہم ٹو ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہر معاملے میں اختلاف ختم ہو لوگ اتحاد کی دعوت دیتے ہیں مسلمان میں اتحاد ہونا چاہیے اتحاد ہونا چاہیے لیکن اتحاد کے لیے جس طرح کہتے ہیں کہ بھائی مرض ہے تو علاج لینا چاہیے علاج پر اتفاق کر لو پہلے کہ کون سا علاج مناسب ہے ہیں الٹا علاج نہ ہو علاج پر اتفاق اور اگر چار ڈاکٹر مل کر کے کہتے ہیں کہ نہیں اس کا علاج یہ ہے اور آپ اکیلے ڈیڑھ کی مسجد بنا کر کے کہیں گے کہ نہیں اس کا علاج ہوا ہے تو یہ غلط ہو جائے گا صحیح فیصلہ قرآن اور سنت سے کر کے مسائل کا حل تلاش کریں گے تو اس میں ہمیں اتحاد کی صورت واضح طور پر نظر آئے گی کس حد تک اختلاف اختلاف تو رہا ہے اختلاف کی ہوا کہاں کس حد تک اس کی اس کا اعتبار کیا جائے گا اس کی بنا پر ہم ان کو بالکل کٹ کر دیں گے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس مسئلے پر خاص طور پر زور دیں آج کل معمولی مسائل میں اختلاف ہوتا ہے جس کی بنا پر بڑے بڑے بورڈ لگ جاتے ہیں کہ یہ لوگ خارجی ہیں یہ لوگ کافر ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں جائز یہ چیز غلط ہے وہ زہریل لدیندونا کا کہ میں تفسیر کرنا چاہتا ہوں کہ ہر چیز کو وہی اہمیت دینی چاہیے سرحدی طور پر جس اہمیت کا حامل ہے اگر اس سے آگے ہم نے کیا تو ظلم کیا وہ دوسرے بھی محلے کہتے ہیں وہ ظلم ہوتا ہے اس وجہ سے چاہیے کہ اختلافات عقائد کے اختلاف میں تو بہرحال اختلاف برداشت نہیں کیا جائے گا کیونکہ کی اللہ کی ذات اور پہلے رسول کی ذات مبارک کے بارے میں کوئی غلط عقیدہ یہ شرک اور کفر تک بھی لے جا سکتا ہے لیکن جو عقیدہ شرک اور کفر تک نہیں لے جاتا ہے اس کو شرک اور کفر کا درجہ دینا یہ غلط ہو جاتا ہے بہت سے مسائل میں جن کو میرے اتفاق جب ان سے پوچھا جائے کیا یہ مسئلہ شرک تک پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ شرک تک نہیں پہنچتا ہے پھر اس کے باوجود آپ ان کو کیوں کافر کہہ رہے ہیں ہم کیوں کسی کو کافر کہیں اس وجہ سے زر الدین کا معنی بھی ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر چیز کو اس کی اہمیت اسی حد تک دینی چاہیے جس کی جتنی اہمیت اللہ تعالیٰ نے اور فیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے عقائد کا اختلاف حقیقت میں یہ اختلاف اگر اس حد تک پہنچ رہا ہے کہ قرآن کے انکار کی بات آتی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ گھر کے معنی چھوڑ دو بالکل ان سے الگ ہو جاؤ کیونکہ ان پر علما نے کفر کا فتوا دیا ہے اب اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کے اور جانتا ہے کہ پیارے رسول بشر ہیں یہ چیز آپ سنیں واضح طور پر سمجھیں اس کو اور جو میں کہہ رہا ہوں اسی حد تک یاد رکھے اسے آگے پیچھے اس کو مانا اور نہ دیں کوئی شخص یہ عالم ہے عالم یہ سمجھ رہا ہے کہ بشروں مصرکم اے پیرا رسول آپ کہہ دیجئے کہ میں بشر ہوں یوں خیلیہ مجھے وہی وہ بھیجی جاتی ہے اب اگر بشریت سے نکال کر کے پیارے رسول کو کہے یہ عقیدہ رکھے اور لوگوں کو یہ عقیدہ سمجھائے اور وہ عالم ہے بے شین رام رے کے معنی عربی میں کیا ہوتے وہ جان رہا ہے اس کے باوجود وہ کہہ رہا ہے کہ آپ بشر نہیں تھے انسان نہیں تھے یعنی یہ کہ آپ نور تھے جیسا کہ قرآن میں نور بھی کہا ہے جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ نور جس طرح اور معنی میں نور ہوتا ہے عربی میں اس معنی میں بھی نور کیا کہا جاتا ہے کوئی بھی اپنے گھر کا نور اور کوئی بھی بچہ اپنے ماں باپ کے آنکھوں کا نور ہوتا ہے آپ نور بھی تھے اور بشر بھی تھے اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں صرف نور تھے بشر نہیں تھے تو یہ قرآن کا انکار ہو جاتا ہے اور اگر کوئی کہے کہ آپ بشر تھے نور نہیں تھے یہ بھی انکار ہو جاتا ہے قرآن کا اس حق تک اگر کوئی مسئلہ ہے تو یقیناً اس کو آپ کاٹ دیں بالکل اپنے اقوت اسلامی سے اس کو الگ کر دیں لیکن اگر مسئلہ اس قسم کا ہے کہ سمجھ میں اختلاف ہو رہا ہے عربی کا لفظ دونوں معنی میں آتا ہے عقیدے کے مسئلے میں ہمارے خیال سے کوئی مسئلہ ایسا نہیں ملے گا جس میں واضح طور پر صاحب کرام کے اقوال صحابہ کرام کے اعمال موجود نہ ہوں اس وجہ سے عقیدے میں اختلاف اللہ کی ذات کے بارے میں اختلاف بہرحال اس کو علماء نے جو کفر کی حد تک پہنچا ہے اس پہ کفر کا فتوا دیا ہے لیکن جہاں سمجھ میں اختلاف ہوا یہ کی تعویلات کے ذریعے سے جیسے بعد لوگ عشری ہو گئے بعد لوگ ماتوریری ہو گئے تو ان میں سے اشائرہ کو کسی نے کافر نہیں کہا ہے غلطی کو ب... یعنی زوردار آواز میں زوردار الفاظ میں موٹی لکیر میں لکھی لکی جا سکتی ہے کہ یہ غلطی ہوئی سمجھنے میں لیکن اس کی بنا پر ان کو کافر نہیں کہا جائے گا کافر نہیں کہے تو اب ان کو مسجدوں سے نکالنا یا یہ کہ اگر کوئی شخص ان کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے وہ لوگ کہیں کہ نہیں یہ لوگ ہماری مسجد نماز پڑھنے کے حقدار نہیں ہے یہ چیز غلط ہو جاتی یہاں اختلاف تو جگہ نہیں دینی ہے اختلاف ہے لیکن اس کو برداشت کرنا ہوگا رہی بات یہ کہ جو چیز حق ہے اس کو بھی آپ بول لینے دیجیے کہ دینے دیجیے دہشت گردی میں اس کو چپ کرنے کی کوشش نہ کریں اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ آپ اللہ کے ہاتھ نہیں مانتے ہیں بلکہ ید اللہ فوقۂ دن کا مطلب آپ یہ لیتے ہیں کہ اللہ تعالی کی قدرت ان کے ہاتھوں ان کے قدرت کے اوپر ہے تو یہ ایک اختلاف فہم ہے ایک تعویل کی بات ہے اس کی بنا پر کفر کا فتوا نہیں دیا جائے گا لیکن ہزار بار کہا جائے گا کہ صحابہ کی سمجھ کے خلاف ہے اور جو شخص یہ کہتا ہے وہ برحق ہے کہنے کا کہ نہیں ہم وہی سمجھنا چاہتے ہیں جس طرح صحابہ کرام نے سمجھا ہے اس وجہ سے یہ مسئلہ سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو جائے گی کہ بڑے بڑے علماء بڑے بڑے فقہ بڑے بڑے محدثین خود امام بحنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بعض اقوال پر علماء نے ان کے ہمسر اور ان جیسے ان کے بڑے بڑے ہمارے سلف نے اٹیک کیا ہے اعتراضات کیے ہیں غلط کہا ہے تو کہنے کا مطلب ہے کہ اگر کسی سوسائٹی میں غلط کو غلط نہ کہا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ غلط اور صحیح کی پہچان کا ذوق ختم ہو چکا ہے اور حقیقت میں وہ لوگ اس لائق نہیں ہے کہ وہ صحیح راستے کو پکڑائیں لیکن اگر تلاش ہے اس چیز کی کہ ہمیں صحیح راستہ چاہیے تو مل بیٹھ کر کے ڈھونڈئے آپ کہ حقیقت میں صحابہ کرام کے زمانے جب دین پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاش مبارکہ میں مکمل ہوا تو عقیدے میں وہ لوگ کس طرح سمجھتے تھے عقیدے کی آیات اور احادیث کو اگر ہم کسی پر اتفاق کر لیں اور یہ قاعدہ کرام پاک کا مکمل ہے ہم سب کے سامنے اس پر یقین بھی لاتے ہیں علی محکم الطولک الدین کم آج کے دن ہم نے اپنے دین کو مکمل کر دیا واقم تو علیہ کم دین کی نعمت کو ہم نے مکمل کر دیا اور دوسری جو نعمتیں تھے سب مکمل کر دیا ورضی تعلق الاسلام دینا یہی دین اسلام ہی ایک پسندیدہ دین ہمارے ہمارے نزدیک اس کے علاوہ غیر اسلام دن اگر اس پر یقین ہے کہ دین مکمل ہو چکا تھا پیر رسول کے زمانے میں تو کیوں نہ ہر معاملے میں ہم پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور صحابہ کرام کی تفقیمات اور آپ کے سمجھ کو ڈھونڈیں یقیناً اگر اس کو ڈھونڈیں گے تو بہت حد تک اختلافات سمٹ سکتے ہیں صحابہ کرام میں اختلاف ہوا تو اس اختلاف کی بنا پر کیا ایک دوسرے کو بائی کاٹ کر دیتے تھے وزیر الدین الحدون کر دیتے تھے کہ ملیحد ہو گیا نہیں خارج عظین ہو گیا نہیں الحاد کی بھی،, بھی کئی معنی ہیں اس کے درجے بہت سے ہیں ان درجات کو پہچانا جائے یہ درجات کفر تک پہنچاتے ہیں ان کو کفر کے خانے میں رکھا جائے اور جو درجات ککر کے خانے میں نہیں رکھتے ہیں اس کے بنا پر کسی سے دشمنی رکھنا یا اس کو بائی کاٹ کر دینا یا یہ کہ اپنی مسجدوں میں اس کو نہ گھسنے دینا یا یہ کہ اس کو ہمیشہ گمراہ کانا یہ غلط ہے لیکن جو چیز غلط ہے اس کو غلط کہی جائے گی اس وجہ سے یہ بات سمجھنے میں آسانی ہو گئی کہ اختلاف رائے کی بنا پر اگر کسی نے کوئی بات کہی ہے تو زیادہ سے زیادہ آپ کو یہ حق ہے کہ کوشش کر کے صحیح نصوص کی روشنی میں کہیں کہ یہ بات صحیح یا غلط ہے لیکن ان کو کافر کہہ کر کے دو ٹولی چار ڈولی بنانا صحیح نہیں ہے ان مومنون اخوا اور حق المسلم عل مسلم ست جتنے حقوق ہیں اس پر آپ کے حق, آپ کے اوپر لاگو ہوں گے ان کے اوپر بھی لاگو ہوں گے یہ نہیں کہ تھوڑا سا اختلاف ہوا تو اس کی بنا پر آپ ان کو الگ کر دیں جماعت بندی کریں اس وجہ سے حقیقت میں جماعت بندی یا مذہب کی بنا پر کیا نام ہے اپنے کو الگ ڈولی بنانا یہ غلط ہے اس وجہ سے ہم بڑے عیدمین قلب سے کہتے ہیں کہ تمام مذاہب ہمارے مذاہب ہیں اور کسی شخص کو ایک مذہب لے کر کے چاہے وقیدے کا مذہب ہو یا عملیات کا مذہب ہو احکام کا مذہب ہو کتی مذاہب ہو کسی ایک مذہب کے پابند کرنا یہ شرحی طور پر صحیح نہیں ہے یعنی یہ کوئی کہے کہ ہم ہر حالت میں ہم حمبلی ہی رہیں گے شاخی ہی رہیں گے ہنفی ہی رہیں گے یا عشعی ہی رہیں گے عقیدے میں تو یہ چیز غلط ہو جاتی ہے اگر حق کی تلاش ہے تو ہم اس اہل ذکر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جاننے والوں سے پوچھو ان کن تم لا لاتم اگر تم نہیں جانتے ہو جاننے والے کو اپنے گھر اور اپنی ٹولی اور اپنے محلے کے اندر محصور نہ کریں دوسرے لوگ بھی ہیں دنیا میں آپ کھولیں کنویں کی میڑھک کی طرح رکھ کر کے نہ رکھ کر کے دوسروں سے پوچھیں ہلے ذکر بہت سے ہیں آپ ان سے پوچھ کر کے حق تلاش کریں یہ نہ کہیں کہ نہیں فلاں کی بات ہی ہمیں دیجئے یہ چیز غلط ہو جاتی ہے یہ سوال غلط ہو جاتا ہے تو کہنے کا مطلب ہے کہ اگر ہم اس معنی کو سمجھ لیں کہ اختلافات کے جو درجات ہیں اگر درجات کو پھر تک پہنچاتے ہیں تو یقیناً ان کو چھوڑ دیجئے بائکاٹ کر دیجئے اور یہ کہ وہ جرم حجرن جمیلا ان کو حقیقت میں چھوڑ ہی دینا لیکن جس اگر ان کی ان کا اختلاف اس حد تک نہیں پہنچتا ہے کہ دین سے نکل رہے ہیں تو ہمارا بھائی ہے اور اس بھائی ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہر ایک دوسرے کے ساتھ تواصب الحق کریں اور ہر ایک کے ساتھ خیر خاہی کریں خیر خاہی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو ہم صحیح مسئلہ اور اگر آپ ابھی ایک صاحب آئے ہیں ہمارے دوست وہ کہہ رہے تھے کہ دلی میں آئے تھے بہت سے لوگ بلکہ یہاں کی پارٹیوں نے چھ میں لگائے تھے وہ کوئی ایک قرس ہوتا ہے جو دلی میں پانچ افتاب ہیں دلی کو سنبھالے ہوئے وہ ہو کہتے ہیں دلی میں یہ حجویری ہیں اور فلاں ہیں اور فلاں ہیں کیا کہ بار اللہ تعالیٰ ان بزرگوں پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرمائے وہ لوگ نیک لوگ تھے لیکن لوگوں نے ان کو پوجنا شروع کر دیا بہار کے کچھ لوگ آئے تھے تو کہتے ہیں کہ ان کے लिए باقاعدہ سرکاری سطح پر پارٹوں نے جامع مسجد کے سامنے جو لال قلعہ اور اس کے درمیان بہت بڑا پارک ہے اس میں خیمے لگائے آرام کرنے کے لیے پھر وہ اپنے है सफर को سفر کو دوسری جگہ कहां نہیں کہاں کہاں ہریانہ بھی جانا اور کہاں کہاں خبروں پر جانا ہے پورا ایک تمام خبروں کی زیارت کر کے ایک حج مکمل کرنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ انہوں نے قبر کی زیارت اور قبر کے زیارت کے آدھار سے متعلق لوگوں میں بانٹنا شروع کر دیا تو کہتے ہیں کہ ہمارے بچے گئے اسکول کے تو ان کو تھپڑ مارا کسی نے کہا کم تم لوگ وہاں معلوم ہوتے ہو تم لوگ گمراہ ہو اور نہ بانٹو تو بہرحال چوری چھپے لوگوں کو دیتے رہے اسی طرح کہتے ہیں کہ اچانک ایسا ہوا کہ وہ آگے دو بس والے جو بہار سے آئے ہوئے تھے آگے اپنا سفر مکمل کرنا چاہتے تھے یہ پمحلت دیکھ کر کے اس کا پتہ دیکھ کر کے آئے اور وہاں انہوں نے باقاعدہ کہا کہ اللہ گواہ ہے کہ ہمیں زندگی بھر کسی نے نہیں بتایا اس چیز کو اور قرآن اور حدیث کا جو ترجمہ آپ کے سامنے پیش آپ نے پیش کیا ہے ہمارے دل میں بات بیٹھ گئی اب ہم یہیں سے توبہ کر کے ہم واپس جا رہے ہیں تو یہ چیز حقیقت میں مسلمانوں کی غلطی ہے حقیقت یہ ہے کہ ہم کچھ تو ہم ایسے بھی ہیں کہ ہم سننا نہیں چاہتے دوسری کی بات اور کچھ ایسے ہیں کہ اپنے کو دوسرے کے گھروں میں یا دوسری کی مجارٹیوں میں گھس کر کے اپنی تبلیغ اپنی صحیح دعوت کو پیش نہیں کرنا چاہتے یا کر نہیں پاتے ان کے وسائل کم ہوں جو کچھ بھی ہوں لیکن چھوٹے چھوٹے پمفلٹ بھی اس طرح کے ہیں جس سے لوگوں کے افکار کو بدلا جا سکتا ہے حقیقت انہوں نے تسم کھائے کہتے تسم کھا کر کے کہا کہ ہم نے زندگی بھر ہم ایسے علاقے میں ہیں کہ زندگی بھر ہم نے یہ بات سنی ہی نہیں اب ہم یہیں سے واپس جا رہے ہیں تو ایسا بھی اس سے یہ درس ملتا ہے کہ حقیقت میں کمی ہے علماء کی بھی بہت سے تو علماء سو اس میں کوئی شک نہیں علماء نے ہمارے پرانے علماء نے بڑے علماء نے علماء سو کا لفظ استعمال کیا ہے کہ جو حق کو جانتے ہیں ہر فرقے میں رہے ہیں اسے جو حق کو جانتے ہوئے لوگوں کو حق بتاتے نہیں ہیں یہ چیز ہے اور کہتے نہیں ان سے بائی کاٹ کرو بائی کاٹ کرو اب آپ دیکھیے کہ خود پاکستان ہندوستان اور بنگلہ دیش برما وغیرہ میں یہ کچھ رقے ایسے ہیں کہ آپ کو آپ دیوبندی ہیں یا آپ علحیز ہیں آپ کو مسجد میں گھسنے نہیں دینا چاہیں گے کبھی نہیں گھسنے دیں گے کیونکہ آپ پیارے رسول کو بشر کہہ رہے ہیں اس بنا پر آپ کو کافر کہتے ہیں شیروں میں واقعی گالی دیتے ہیں ہزاروں تیر لگتے ہیں وہ کے کلیجے پر جہاں میں جب کوئی سننی ہے کہتا یا رسول اللہ اپنے کو سننی بھی کہتے ہیں سبحان اللہ سنت کے پابند اور یا رسول اللہ کہنا یہ سنت میں کہیں نہیں ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لا استغاسو بھی ایک صحابی نے کہا کہ ہاں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چل کر کے استغاثہ کہیں کریں مدد طلب کریں استغاثہ استغاثہ کا لفظ کا لفظ تو پیار رسول نے کہا وہی حق انتہا سو بھی ان نماز اللہ،, اللہ سے استفاثہ کیا جائے گا تو وہاں یا رسول اللہ کہہ کر کے مدد مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے پردے اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے اور اس کو ابھی میں گیا تھا آپ کو بتاؤں سبحان اللہ اور میں تڑپ تڑپ کر آ گیا وہاں تک نہیں پہنچ سکا جس کے گھر میں مہمان تھا ایک دریا تھا اس میں دس کی رات کو محرم کی دس کی رات کو ان سب نے بہت اچھا لاؤڈ اسپیکر جمایا جو دو چار میل ہمارے خیال سے اس کی آواز رات کے اندھیرے میں جا رہی تھی باقاعدہ میں سن رہا تھا بچوں کو پیش کیا انہوں نے جو محفل اعزا مقرر کیا اگر دس تاریخ کو وہی تھا دس محرم کو انڈیا میں یو میں تو انہوں نے مجلس اعضا حضرت حسین کے مناسبت سے جو کرتے ہیں تو اس میں ایسے ایسے شرکیاں اشعار پیش کیے کہ کی اللہ میں نے کہا ان لوگوں سے جو جس طریقے میں تھا چھ قیدے کے لوگ میں نے کہا چلیے آپ ہماری مدد کیجئے چلیے میں ان سے مانگ لوں گا کہ میں بھائی میں وہاں پہچان پہچانوان کر کے اپنے کو کہ میں مکے سے آئے ہوں آپ کو کچھ سزا سنانا چاہتا ہوں میں بھی مجھے بھی تو انہوں نے کہا نہیں وہ سمجھ جائیں گے ہم لوگ جب جائیں گے ہم نے کہا اچھا اکیلے جانے دیجئے گیارہ بجے کا رات کا ٹائم تھا انہوں نے کہا نہیں مناسب نہیں رات میں جانا یہ روک دیا لیکن پھر صبح ہم نے خود उनका کا لاؤڈ बल्कि بلکہ देखिए دیکھیے یہ بھی करते کرتے ہیں ان کے یہاں ایک کوئی عید ہوتی ہے ہر کیرتن کر رہے تھے ہر کیرتن سنا ہوگا آپ لوگوں نے جو لوگ ہندوستان کے اور جانتے ہیں ہندو ہر کیرتن کر رہے تھے ان کے یہاں وہ وید پڑھتے ہیں یا کیا بہرحال پنڈت پڑھ رہے تھے تو میں نے گاؤں کے ایک آدمی کو بھیجا کہ جا کے ان کو کہہ دیجیے کہ دو گھنٹے کے لیے ذرا سا روک دیں کیونکہ لاؤڈ اسپیکر وہ بھی پڑھ تو انہوں نے روک دیا احترام بلکہ سب اللہ جانتا ہے کہ اس میں سے بہت سے آ کر کے چوکیوں پر بچھائے ہوئے تھے میں نے صبح تقریر کرنا شروع کی صرف توحید پر اور اس کا حوالہ دیا کہ رات میں ہم نے یہ چیز سنی تو ہم نے اور چوکی کچھ لوگ ہندو بھی تھے ہم نے کہا دیکھیں کہ آپ کے وید میں بھی توحید کی اور ان کو مخاطب کر کے نہیں کہا لیکن ہم نے کہا کہ ہر آسمانی کتابوں میں بلکہ وید میں بھی اس قسم کی چیزیں ملتی ہیں جس میں اللہ کی توحید کی تعلیم ہے جس سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ عید آسمانی کتابوں میں سے رہی ہوگی لیکن وہ بدل دی گئی ہے بہرحال تو آ کر کے وہ سب سنے اور بعد میں اللہ کے فضل سے اسی گاؤں کے لوگ جس میں رات میں وہ شرکیہ اشعار شرکیہ کلمات اور بار بار وہ کہتے نار رسالت تو نارۂ رسالت جب آپ کہیں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا نارے تکبیر اللہ ہو اکبر نعرہ رسول رسارت یا رسول اللہ رسول اللہ نہیں یا رسول وہاں دیکھیے نعرہ تقبیر اللہ ہو اکبر یا اللہ نہیں کہیں گے لیکن نارائے رسارت کا مطلب کیا ہوتا ہے یا رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ محضر. کہیں تو برابر ہو جائے گا نعرہ تقبیر کے اللہ ہو اکبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن وہاں نہیں استغاثہ ہوتا ہے یا رسول اللہ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ سمجھانے اور سمجھنے کا بھی کی بھی کمی ہے مسلمانوں کو چاہیے یہ لوگ ہوتے ہیں اور باقاعدہ اس گاؤں اور اس گاؤں کے اندر اتنی نوک جھوک چلتی ہے کہ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں باقاعدہ لڑائیاں بھی کئی مرتوں ہوئیں اور وہ اگر کھیت سے گزر گئے ان تو ان کو کھیت کر لیتے ہیں ان کو دوڑاتے ہیں تو اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں صرف اس بنا پر کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیر رسول بشر ہیں پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو شرکیہ اشعار پڑھتے ہیں یا شرکیا باتیں عقیدے رکھتے ہیں وہ غلط ہیں لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دونوں آپس میں اپوزٹ اور بہت ہی اختلاف رہتا ہے لیکن یہ سمجھ میں بات آئی کہ انشاءاللہ اگر یعنی کوشش کی جائے تو وہ کوشش بہت کچھ دنوں کے بعد آہستہ سے کامیاب ہو جائے گی کیونکہ بہت سے لوگ اسی موقع پہ آ کر کے انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کی تقریر سنی بات تو صحیح ہے لیکن ہمارے پیر صاحب جو آتے ہیں تم نے ان کو ابھارا تھوڑا سب نے کہا پیارے رسول کی کتنی بڑی ذات مبارک لیکن کیا آپ کو معلوم ہے صحابہ کرام آپ کا پسینہ لے کر کے اور آپ کے ہاتھ کا پانی لے کر کے تبرخ کرتے تھے لیکن کیا کسی صحابی نے پیارے رسول کا پیرے مبارک دھو کر کے اور اس کو پیا ہے یہ صبح کے پلاتے ہیں اب بھی وہ گویا رام کرتے ہیں جادو کرتے ہیں اس کے ذریعے سے اجی بھائی اس زمانے میں بھی جبکہ علم اور الحمد ثقافت تہذیب بہت ہی آگے بڑھ رہی اس میں بھی وہ اپنے پیر دھو کر کے پلاتے ہیں اور بتایا لوگوں نے میں نے تو دیکھا نہیں لیکن یہ حقیقت ہے کہتے ہیں کہ پان جو کھاتے ہیں وہ بہت ہی قیمتی پان ان کا ہوتا ہے وہی لوگ مہیا کرتے ہیں اور پان کھانے کے بعد جو بیڑی بچتی ہے تھوڑی سی اس کو لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں سبحان اللہ تو کہنے کا مطلب ہے کہ غلطی ہے علماء کی اس میں علماء یسو ہیں علماء سو کے بعد جو علماء صالحین ہیں ان کو چاہیے حقیقت میں کی حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ لوگوں کو سمجھائیں یقیناً سمجھنے نہ سمجھانے کی غلطی سے بھی بہت سے لوگوں کو نہیں پہنچی بات جن لوگوں کو حقیقت نہیں ملی اگر اسی پر رہ کر کے وہ مر گئے تو انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ کی ان کے نجات کی امید ہے کیونکہ کی وہ بےچارے تو اسی کو دین سمجھتے رہیں لیکن پکڑے جائیں گے یہ علماء جو جان بوجھ کر کے ان کو گمراہ کرتے ہیں ہاں اگر دین ایمان ان کو پہنچ گیا صحیح مسائل ان کو پہنچے اس کے باوجود جو انہوں نے تعنت اور اعناز سے کام لیا تو حقیقت میں بہت بڑا خطرہ ہے تو بائکاٹ کرنے کا ذریع لدین الحدونہ بائیکاٹ کرنے کا ایک خاص مرحلہ ہے ہر شخص کو معمولی اختلاف کی بنا پر بائی کرنا یہ غلط ہے اسی طرح مظاہر میں اگر اختلاف ہے تو اس کو بھی انگیز کرنا چاہیے لیکن اس کے مانا یہ نہیں کہ ہر چیز کو صحیح کہا جائے گائے بھی دودھ دیتی ہے بیل بھی دودھ دیتا چلو سب صحیح ہے نہیں مسائل ایسے مذاہب میں ہیں کہ ایک مسئلہ امام صافی کے یہاں ہوگا جائز ہے دوسرا وہی مسئلہ امام مالک کے یہاں وہ ناجائز ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ دن بھی ہو ایک ہی وقت میں اور رات بھی ہو نہیں صحیح ایک ہی ہوگا اب یہ کہنا کہ نہیں تمام مسئلے صحیح ہیں اس کا مطلب ہے گائے بھی دودھ دیتی ہے گائے بھی بچہ دیتی ہے اور بیل بھی بچہ دیتا ہے نہیں یہ چیز صحیح نہیں ہے حق ایک جگہ اب اگر حق ڈھونڈ رہے ہیں ہم مل کر کے تو دونوں مذہب کے لوگوں کو علماء کو چاہیے کہ ہمارے علماء سب عالم ہیں سب ہمارے ہی ہیں اور کسی ایک کے ساتھ ہماری خصوصیت نہیں دیکھیں کون چیز لغت کے اعتبار سے پران حدیث کے اعتبار سے کون چیز صحیح معلوم ہوتی ہے اس پر اتفاق کر لیں اس طرح اختلافات ختم ہو سکتے ہیں اور اگر ہر ایک چھوئی موئی ایک دوسرے سے کٹ رہ کر کے اور کہیں زرل لدی نہیں یہ تو ملحد ہو گئے جو کہتے ہیں کہ نہیں پیارے رسول بشر نہیں تھے یا یہ کہ کسی ایک کی تقلید بہین ہی واجب نہیں یہ لوگ کافر ہو گئے ملحد ہو گئے ان کو چھوڑ دو یہ چیز غلط ہے ہم عوام کو یہ چیز سمجھنی چاہیے حقیقت میں اللہ کے ہیں اس کے بارے میں ہم پوچھے جائیں گے آپ جانتے ہیں ماہ الفض القولن اللہ رقیب کوئی بھی بات کوئی بھی مرد یا عورت بولتا ہے تو وہ یا عورت بولتی ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو پیش کریں گے اور اس کو میزان پر رکھا جائے گا کہ تمہاری یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے ماہ الفظم القول اللہ سے یہ ہونا اور اس کا بھی یقین ہر ایک اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ ماں منا اللہ و سیو کل ہوں عرب سے ہر شخص اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بات کریں گے نہیں سے و ہو نہ ترجمان اللہ کے درمیان ان کے درمیان کوئی ترجمہ کرنے والا نہیں رہے گا ہر حشر اور قیامت کے دن اور جنت میں سب کی زبان عربی ہوگی سب کی زبان عربی ہوگی اللہ تعالی کے درمیان اور کسی ہندوستان کے اردو جاننے والے یا ہندی جاننے والے یا برما جاننے بنگلہ جاننے والے کے درمیان کوئی ہی نہیں ہوگی سب کو اللہ تعالیٰ الہام کریں گے عربی زبان ہوگی سب کی اور سب سے اللہ تعالیٰ روبرو پوچھیں گے کوئی بیچ میں واسطہ نہیں ہوگا ان سب پر یقین رکھتے ہوئے ہمیں اپنی باتوں کا بھی محاسبہ کرنا ہے کہ ہم کسی کو کس, کسی کو اگر غلط بات کر رہے ہیں تو اس کی کیا حیثیت ہے کیا واقعی وہ غلط ہے اور اگر ہم دل میں کسی کو بہت سے باور کینا رکھتے ہیں اس بنا پر یہ ہمارے امام کا ماننے والا نہیں ہے تو اس کی کیا حیثیت ہے شرح طور پر کیا ہمیں حق ہے کہ ہم کسی کے ساتھ کینہ رکھیں کہ یہ ہمارے امام کو نہیں مانتا ہے, دوسرے امام کو مانتا ہے, نہیں نہ یہ دین کا مسئلہ ہے نہ یہ دین کے دلائل کے ساتھ میل کھاتی ہے بات نہ ائمہ کے اقوال اور افعال خود آئمہ کرام بیک وقت بہت سے بڑے بڑے امام تھے ایک دوسرے سے مختلف تھے لیکن ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھتے تھے رہی بات یہ کہ ہر ایک, ایک دوسرے کے سمجھانے کی کوشش کرتا تھا اور خیر القرون میں اختلاف کے باوجود صحابہ کرام کے زمانے میں اختلاف کے باوجود کسی نے ایک دوسرے کو کافر نہیں کہا چوتھی صدی تک کسی نے کافر نہیں کہا بعد میں کچھ ایسے حالات آئے کہ لوگ علم سے یقیناً دور ہوتے گئے اور ہر ایک اپنے مذاہب کے ساتھ خاص کر کے چاہے وہ عقیدے کے مذاہب ہوں یا احکام کے مذاہب ہوں ان کے ساتھ اپنے کو خاص کر کے اور اس پر دوستی اور دنیا اور دشمنی کی بنیادیں رکھی جانے لگی مطالعہ کرتے ہیں جب ہم تاریخ کا بدائے اور نہای میں تو چھٹی صدی میں بھی اس طرح کے بہت